اچھا آپ کی کتابوں میں اس حدیث مبارکہ کو شاید تین نمبروں سے موصوم کیا ہوگا الاقتصاد و فن نفقت نصف المعیشہ اس کو ایک حدیث قرار دیا گیا ہوگا ود سے نصف العقل اس کو دوسرے نمبر سے موسوم کیا ہوگا وہ حسن سوال نصف العلم اس کو الگ نمبر سے یاد کیا ہوگا ایک ہی حدیث ہے مشکات شریف کی حدیث ہے لیکن اس کو چونکہ ٹکڑوں میں بیان کیا ہے جی چونکہ ہر ایک مستقل جملہ ہے تو جامعہ نے یعنی کے, کے مولف نے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے انہوں نے اس حدیث کو تین ٹکڑوں میں جمع کیا ہے خیر کوشش کریں گے کہ اس حدیث کو مکمل کر لیں اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوں الاقتصاد اقتصاد فن نفقت نصف المعیشتی عبارت القتصاد نفقتی نصف المعیشتی جی القتصاد اقتصاد یک اقتصاد باب افتعال کا مصدر ہے اس کے معنی ہے میانہ روی کیا معنی ہے میانہ روی متوسط نہ بہت زیادہ نہ بہت کم میانا روی متوسط درجہ یہ معنی ہے الختصاد کے انفاق معنی خرچ کرنا خرچ نصف المعیشہ نصف آپ جانتے ہیں آدھے کو کہتے ہیں المعشہ زندگی گزارنے کا ذریعہ یہ المعشہ آئشت ہے زندگی تو زندگی گزارنے کا ذریعہ حس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ال اقتصاد نفقت خرچ میں روی اختیار کرنا القتصاد و نفقت خرچ میں معیشت معیشت آدی معیشت ہے معیشت عادی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے کیا مطلب ہے حدیث کا ال اقتصاد نفقت المعشہ اگر ایک آدمی کی سیلری اور اس کی تنخواہ پچاس ہزار ہے مثلا اور وہ ان پچاس ہزار میں اس نے پورا مہینہ گزارنا ہے جس میں گھر کے تمام طریقہ جات اس نے چلانے ہیں اب اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ مہینے کے اول دس دنوں میں ہی اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے کہ بہت ہی زیادہ عیش و عشرت کر لیتا ہے یعنی اپنی سیلری کے حساب سے زیادہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ پچاس ہزار اس کے مہینے کے پہلے ہی دس دنوں میں کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو باقی اب دن اس نے کیسے گزارنے ہیں یہ یقیناً اس کے لیے بہت مشکل ہے وہ یا تو قرض لے گا یا کچھ بھی کرے گا کیوںکہ زندگی کا بہیا تو چلانا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الفاق اور ایک یہ ہے کہ بالکل تنگ کر دے زندگی کو اگر اس کی پچاس ہزار کی سیلری ہے تو پورے مہینے میں وہ مرتے مرتے کیا کرے دس ہزار خرچ کرے اور چالیس ہزار کیا کر لے بچا لے اور اس میں یہ ہے کہ کھانے پینے کو بھی کیا ہو نہ کھاتا ہو فاقے کاٹتا ہو تو یہ بھی کیا ہے غلط ہے ہونا کیا چاہیے القتصاد نہ ہی بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت تنگی کی زندگی گزاری جائے بلکہ میانہ روی اختیار کیا جائے تو یہ کیا ہے اچھی بات ہے التصاد ہونا بھی میانہ روی چاہیے ہر معاملے کے اندر صرف معیشت میں نہیں اخراجات میں نہیں بلکہ ہر معاملے کے اندر انسان کو کیا ہونا چاہیے میانہ روی اختیار کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الامور اوسط خیر الامور اوسطا اللہ اکبر خیبیرو. جی تو القت میانہ روی اب اگر انسان خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے بہت زیادہ خرچ نہیں کرتا تو اس کی آدھی معیشت اسی سے نکل آتی ہے اب اگر وہ جو دس دنوں کے اندر اس نے اپنی سیلری کو ختم کر دیا اب اگر وہ میانہ روی اختیار کرتا تو آرام سکون کے ساتھ اس کا پورا مہینہ بھی گزر جاتا یہ اس سے زیادہ دن اچھے سے گزر جاتے تو اس لیے میانہ روی اختیار کرنا چاہیے اپنے تمام پر معاملات کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ انسان کے اسباب تو بہت کم ہو لیکن اس کا پھیلاؤ کیا ہو بہت دور تک ہو ٹھیک ہے بلکہ اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ انسان کے پاس کھانے پینے کو تو کچھ بھی نہ ہو اور اس کی باتیں اور اس کے دیگر معاملات ایسے ہوں کہ وہ بہت زیادہ جو مالدار لوگ ہیں اغنی ہیں ان سبھی بڑھ کر ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان جس حال میں بھی زندگی گزارے اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارے ایسا نہ ہو کہ کہیں خارج تو کر لے آج کے دن ٹھیک ہے اور کل کے دن میں کیا ہو جائے روڈ پہ مانگنے کے لیے بیٹھ جائے تو اسی لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بڑے الفاظ بتا دیے القتصاد اور نسم عائشہ اس کا فائدہ یہی اچھے طریقے سے جب زندگی گزار سکے گا انسان اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے گا اور زندگی گزارنے کے سب سے اچھا اور بہترین رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں بہت زیادہ خرچ کر کے کہیں بہت زیادہ خرچ کر کے کل کو دوسروں کے سامنے دسترازی نہ کرے دوسروں سے مانگنا نہ شروع کر دے اور اس کے بالمقابل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اتنا تنگ دست ہو جائے اتنا تنگ درست ہو جائے کہ فاقے کاٹنا شروع کر دے باوجود اس کے کہ اس کے پاس مال ہو اور دوسروں کی مدد اور تعاون نہ کرے دوسروں کے ساتھ نفرت نہ کرے اور کس کی وجہ سے مخل کی بنیاد ہے بلکہ کیا ہونا چاہیے بس خرچہ کرے لیکن می روی کے ساتھ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے یہ بار تفل کا مصدر ہے تو تصرف امید ہے کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے نہیں پڑھاتے انشاءاللہ پڑھ لیں گے یہ اس کا مصدر ہے اس کا معنی ہے محبت کرناس لوگوں کے ساتھ نصف العقل عادی عقل ہے نصف آدھا تو عقل آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کیا ہے محسوس نہیں ہوتی لیکن بہترین فیصلے کرتی ہے العقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سمجھ تو ودھ دو اللہ سے <الانناس> نصف العقل لوگوں سے محبت کرنا یہ نصف عقل ہے یاد رکھیے گا دنیا کے اندر انسان پر جو لازم حقوق ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک ہے حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ کہ اس نے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں حقوق العباد یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو اب اگر لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دے گا تو لازمی بات ہے کہ اگر لوگوں سے محبت ہوگی تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا کتنا فساد نہیں ہوگا گالم گلوچ نہیں ہوگی تو کئی ساری برائیوں سے انسان کیا ہو جائے گا بچ جائے گا شعور اور فتنوں سے بچ جائے گا تو گویا لوگوں سے محبت کر کے اس کو نصف عقل حاصل ہو گئی تو گویا یہ حقوق کلعباد ادا کر کے جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کر کے نصف عقل اس کو حاصل ہوگی تو اب جب حقوق اللہ اللہ کے حقوق ادا کرے گا تو نصف عقل اس کو مزید حاصل ہو کر اس کی عقل کیا ہو جائے گی کامل ہو جائے گی بات آ رہی ہے سمجھ تو تودد اس سے حقوق العباد ادا ہوتے ہیں باقی رہ جائیں گے حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے گا تو عقل کیا ہو جائے گی کامل ہو جائے گی تو انحاص نصف العقل اس لیے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے انسانیت سے نفرت نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی لوگوں سے محبت کرو آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ حدیث کو یہاں پر بھی اس کتاب میں بھی ہوگی الخل <و عیال> اللہ منہ ہم <عیالي> دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا بھی تجربہ ہوگا میرا ذاتی تجربہ ہے اور ایک عام سی بات ہے کہ جب آپ کسی کے بچے کو پیار کرتے ہیں اس کے ماں باپ کے سامنے اس کو پیار کرتے ہیں اس سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں تو یقین جانئے کہ اس کے ماں باپ کو آپ سے محبت ہو جاتی ہے وہ آپ کو عزیز سمجھنے لگ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ نے اس کے بچے کو چاہا ہے آپ نے اس کے بچے کو پیار کیا ہے آپ کو اس کا بچہ اچھا لگتا ہے اس لیے وہ آپ کو بھی عزیز سمجھتے ہیں یقیناً ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحلق عیال اللہ یہ جو پوری کی پوری جو مخلوق ہے یہ اللہ کا عیال ہے تو احب الخل اللہ من احسن عیالی ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب انسان وہ ہے محبوب انسان وہ ہے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ارشے پری پر اگر تم کائنات کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں سے محبت کرو گے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ گے اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے اسی طرح اگر آپ کسی کے عیب کو چھپاتے ہیں کسی کا عیب آپ کے سامنے آتا ہے کسی کی بری بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ اسے چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن آپ کے عیبوں کو چھپائیں گے من ستارا مسلم اللہ ملقیامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من مسلمن جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے سطار اللہ یوم القیامہ اللہ تعالی قیامت والے دن اس, اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے اس کے عیبوں کو چھپائیں گے تو اس لیے کیا ہونا چاہیے ود تدھو ال الناس لوگوں سے محبت ہونی چاہیے نفرت نہیں کیا سمجھ کر کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ہمارے جیسے انسان ہیں چاہے اگر سے اس کے پاس مال کم ہے وہ مسکین ہے وہ غریب ہے وہ محتاج ہے وہ خوبصورت نہیں ہے اس کے اندر کوئی اور ایسا عائب ہے لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھیے کہ اللہ کی پیدا کردہ پیدا کی ہوئی مخلوق ہے وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ مجھے بھی جیسا بنا دے اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو مجھ سے بھی بہتر بنا دے اب کیا ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے نفرت نہیں انسانیت سے نفرت نہیں ہونی چاہیے حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے السوال نصف العلم اچھا سوال آدھا علم ہے اچھا سوال آدھا علم ہے سوال کا یاد آیا کسی نے پوچھا تھا مجھے معلم نے بتایا تھا نسوا کے حوالے سے مجھے پھر یاد بھی نہیں رہا اور میں نے شاید دیکھا بھی آج یا کل میں تو کسی کا سوال تھا مسواک کے حوالے سے کہ ہم نے مسواک کرنا اس لیے چھوڑ دی کہ ہمیں جو طریقہ بتایا گیا تھا سنت کا تو وہ کرنا ذرا مشکل ہو رہا تھا یقین جانیے ایک ایک یاد رکھیں کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کے مسنون طریقے ہوتے ہیں اس کے کرنے کا انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے اور دوسرا ہے وہ خود عمل تو جو فضائل خود عمل کے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں طریقہ کار ٹھیک ہے آپ طریقے پر عمل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات مثال کے طور پر آپ مسلم شریف کی روایت کو اٹھائیں گے تو روایت یہ ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ پورا روایت کے اندر موجود ہے کہ مسواک انسان کیسے کرے مسواک اس طریقے سے کرے کہ اس کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے دائیں ہاتھ کی وہ مسواک کے بالکل نیچے ہونی چاہیے یعنی مسواک کے ایک سرے پہ جو منہ میں مارنے والا طرف نہیں ہوتا بلکہ اس کے مخالف سمت ہوتی ہے اس جانے میں سب سے چھوٹی انگلی ہونی چاہیے دائیں ہاتھ کی اور جو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہونا چاہیے وہ جہاں سے انسان منہ میں مسواک کو استعمال کرتا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے رکھا ہونا چاہیے بقری جو تین انگلیاں بچ جاتی ہیں وہ درمیان مسواک کے اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے انگوٹھا برش کے تھوڑا سا نیچے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہٹ کر نیچے اور بقیہ تین انگلیاں مسواک کے بالکل درمیان میں یہ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ ہو گیا اب یہ کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے منہ میں تو اصل جو طریقہ ہے وہ ہے چوڑائی میں یعنی اوپر نیچے ایک ہے لمبائی میں کہ آپ دائیں سے بائیں استعمال کریں ایک وہ ہے لیکن جو صحیح مسنون طریقہ یہ ہے کہ اوپر نیچے آپ سب سے پہلے اپنے منہ میں دائیں طرف دائیں طرف سیدھی طرف اوپر والے دانتوں میں استعمال کریں اوپر نیچے پھر اسی طرح بائیں طرف اوپر والے دانتوں میں مسواک کریں نمبر تین پہ آپ سیدھی طرف نیچے والے دانتوں میں مسواک کریں گے اور نمبر چار الٹی طرف یعنی بائیں طرف نیچے والے دانتوں میں آپ مسواک کریں گے یہ ہے مسواک کا مسنون طریقہ پکڑنے کا طریقہ سب سے چھوٹی انگلی سر مسواک کے نیچے انگوٹا سرے کی جانب تین انگلیاں درمیان میں اور مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے منہ میں اوپر والے دانتوں کے دائیں طرف کریں پھر بائیں طرف پھر دائیں طرف نیچے والے دانتوں میں پھر بائیں طرف نیچے والے دانتوں میں لیکن لمبائی میں نہ ہو چوڑائی میں یعنی اوپر نیچے یہ ہے مسواک کا مصنون طریقہ تو باغ پکڑنے کا طریقہ اور مسواک کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا مصنون طریقہ سمجھ میں آ گیا یہ ہے مسواک پکڑنے کا طریقہ اور مسواک کرنے کا طریقہ لیکن اگر ایک آدمی مسواک کو جیسے اس کا دل چاہتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے جیسے اس کا من میں آ گیا جیسے اس نے اس کو پکڑ لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد وہ جس طرح اس کا دل چاہتا ہے اس نے مسواک کر لی منہ میں نہ چڑائی میں کی لمبائی میں کی اور برابر مارتا رہا کبھی نیچے والے دانتوں پہ لگ گئی تو کبھی اوپر والے دانتوں پہ لگ گئی مسواک اس نے جس طریقے سے بھی کر لی مسواک کے عمل کا ثواب ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالی آئی بات سمجھ تو وہ مسواک جیسی سنت پر عمل کرنے والا ہے چاہے اس نے مسواک کو جیسے بھی پکڑ لیا جیسے بھی اسے استعمال کر لیا لیکن اگر وہ مسنون طریقے سے پکڑتا ہے مسنون طریقے سے ادا کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے تو اس میں زیادہ ثواب ہے سنت پر مزید عمل کرنے کی بنیاد ہے. آئی بات سمجھ امید ہے کہ اب کوئی اشتباہ باقی نہیں رہے گا مسواک لمبی مسواک لمبی ایک بالش ہونی چاہیے بہت چھوٹی ہو جائے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر ایک ہاتھ کی انگلیوں جو تین انگلیوں کے برابر یا چار انگلیوں کے برابر رہ جائے پھر انسان سے کیا کر دے چھوڑ دے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے کچرے میں پھینک دے بلکہ کسی بلند جگہ میں پاک جگہ میں یا اپنے گھر میں ہی کسی ایک طرف کو سنبھال کے رکھ لیں اور دوسری مسواق استعمال کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے جی جلیے. حدیث کا دوسرا جو کسی سے ہمیں بات سمجھ میں آئی نو سوال ہے نصف العلم یہ ایک اچھا سوال تھا جس کا بھی سوال تھا اچھا سوال تھا تو اس سے بات یاد آئی اچھا سوال کیا ہے نصف علم ہوتا ہے دیکھیں نا پورا علم آگیا یا نہیں آ گیا مسواق کے حوالے سے یہ اچھے سوال کی بنیاد پر جس کا بھی سوال تھا اللہ تعالیٰ اس کے علم میں مزید ترقی طا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے علم میں ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب سے نافع علم فرمائے اپنی جناب سے واہ بھی علم فرمائے جی اس چیز کو دیکھ لیجیے بہت سوالم اچھا سوال آدھا علم ہے کیا مطلب اچھا سوال آدھا علم ہے کہ جب بھی پڑھنے والا طالب علم یا طالبہ اچھا بتا دیتا ہوں جب بھی طالب علم یا طالبہ کسی بات کو سمجھتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کے ذہن میں سوال آتا ہے اس کا مطلب اس نے بات کو سمجھ لیا ہے اب وہ جب سوال کرتا ہے تو اب جب سوال کا جواب آتا ہے تو مکمل علم اس کے پاس آ جاتا ہے سوال سے اس کو نصف علم حاصل ہوا تبھی تو اس نے سوال کیا نا تو جب جواب آئے گا معلم استاد سکھانے والا بتانے والا مفتی عالم کوئی بھی ہوگا جب اس کو جواب دے گا تو مزید اس کا علم کیا ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا جواب کی وجہ سے تو یہ ہے اچھا سوال نصف علم ہے تو اچھا سوال نصف علم جواب سے علم کامل ہو جائے گا یہ ہے مکمل حدیث مسواک کا میں نے بتایا مسواک رکھنے کا طریقہ اس کو بھی آپ اتنا مشکل نہ لے لیں آسان لیا کریں باتوں کو اتنا مشکل میں نہ خود پڑا کریں نہ کسی کو مشکل میں ڈالا کریں ٹھیک ہے مسو کا میں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم ایسی ایک چیز ہے کہ جس کو ہم کیا کرتے ہیں اپنے منہ میں استعمال کرتے ہیں ایک متبرک چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو یعنی کچرا میں نہیں پھینکنا چاہیے کچرا دان میں آپ نہ پھینکیں جہاں آپ مزید کچرا پھینکتے ہیں تو ایک اچھی جگہ میں آپ رکھ دیں بلند جگہ میں رکھ دیں جہاں پر یہ ہو کہ کوئی اس کو کچرے میں بھی استعمال کرے نہی میں نہ بہہ جائے بس یہ ہو کہ کسی ایک جگہ میں رکھ دیں جس طرح کے بال ہوتے ہیں خواتین کو چاہیے کہ اپنے بالوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یا تو پانی میں بہا دیں یا کسی جگہ میں جا کر دفن کر دیں یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ذرا اہتمام ہے کہ انسان کے سر پہ اگنے والے ہیں ایک محترم جگہ ہے ان کی توہین میں ہونی چاہیے اسی طرح جو ناخن ہوتے ہیں انسان کے نیل ہوتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی ہے کہ سر راہ ان کو نہیں پھینک دینا چاہیے بلکہ کسی ایک طرف پھینکنا چاہیے تو بہرحال یہ چیزیں ہیں یعنی اس کا اس طور پر خیال رکھنا ہے اگر کوئی ویسے ہی کہیں ہو بھی تو اس میں کوئی اتنا زیادہ مشکل پھر بھی نہیں ہے جی بالکل بہت اچھی بات آپ بالکل اکٹھے ہو جائیں اگر بہت سارے ہو جائیں دفن کر سکتے ہیں کسی کسی دریا میں کسی نہر میں آپ بہا سکتے ہیں نالے میں نہیں گندے نالے میں نہیں بلکہ نہر میں کسی کے ہاں اگر ہوتی ہو صاف نہریں تو تب یا دریا میں کسی کے آس پاس تو بہا دیں نہیں تو بہتر طریقہ کیا ہے دفن کا ہے یا آ, مثلاً عام گھروں کے اندر اگر بالکل سب سے لاسٹ والی چھت ہو جس پہ کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا یا عام طور پر پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے اس کی چھت پہ کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تو ایسی جگہ میں کیا ہے ان کو پھینک دیا جائے جہاں پر کسی کا نہ آنا جانا رہتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کی کیا ہوتی ہے تو